وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى اللہیبا رکنا من سمی الب هو بھائی و محترم یاد ثامعاد اللہ تبارہ کا وطارہ نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اللہ نے اپنے پاس بلایا اس سے اس واقعے سے کیا کیا اسباق عقیدے اور منحج اور تربیت کے حساب سے ہمیں ملتے ہیں ایک بات تو ہم ذکر کر چکے کہ یہ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اکرام کو نماز پڑھائی جب کہ وہ اس جہان سے جا چکے ہیں تو دنیا سے جب انسان چلا جاتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے وفات پا جاتا ہے ان لفظوں سے لوگ بعض بہت ڈرتے ہیں پردہ فرما گئے ہیں رحلت فرما گئے ہیں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں وفات پا گئے ہیں فوت ہو گئے ہیں یہ لفظ بہت مشکل لگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن حکیم میں ان متوفی کا وارافیوں کا علی ان نہ کا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور یہ سارے کے سارے لوگ بھی فوت ہو جائیں گے آف امت فہم الخالدون آپ وفات پا جائیں تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے یہ بھی مر جائیں گے یہ بھی زندہ نہیں رہیں گے صحابیات صحابہ کرام اللہ تبارا کا وطالہ آپ کی بیویوں ہماری ماؤں کے بارے میں فرماتے ہیں ماں کانکم رسول اللہ وَلَا أَن مِن ابدا ازوا جہ ابدا آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ اپنے نبی کو تکلیف دو یا یہ کہ ان کے جانے کے بعد ان کی بیویوں سے شادی کرو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے جب آپ گئے ہی نہیں ہیں تو جانے کا سوال کیا اور شادیوں کا سوال کیا احتسابت ہوتا آپ گئے متعدد دلائل ہیں انبیاء بیا کرام اس جہان سے جا چکے وفات پا چکے سوائے عیصل علیہ و سلام کے ان کو اللہ تعالیٰ نے بلرف اللّہ علیہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے اور قرب قیامت وہ واپس آئیں گے جہاد فی سب اللہ کریں گے د کے لشکر سے لڑیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلا لے گا وہ وفات پا جائیں گے تو ثابت ہوا یہ سارے انبیاء جن کی جماعت کروائی تھی ان کا جماعت میں شریک ہونا بعد کا قبر میں نماز پڑھنا یہ ان کی زندگی کی نشانی نہیں ہے یہ عالم برزق کے احوال ہیں جو جو کچھ ثابت ہو جائے اس کو ماننا چاہیے انبیاء کرام نے نماز پڑھی وہ اس قبر میں نماز پڑھتے ہیں آپ تک درود پہنچایا جاتا ہے ماننا پڑے گا پہنچایا جاتا ہے لیکن اس وجہ سے یہ کہیں کہ وہ فوت نہیں ہوئے وہ نہیں پائے یہ بات درست نہیں کیونکہ اس کے دلائل بھی بے شمار ہیں حیاتی ہو جاؤ کہ نبی امبیا اکرام دنیا کی زندگی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں یہ بغیر دلیل کے عقیدہ ہے اس کی کوئی دلیل نہیں اسی طرح اس معراج کے واقعی سے یہ بات بھی ثابت ہوئی اللہ کو ملنے آسمانوں پر گئے تو ثابت ہوا اللہ آسمانوں پر ہے اسی سے معراج ہے معراج کے معنی عروج چڑھنا اللہ اپنے نبی کو ملنے کے لیے نبی علیہ السلط اپنے رب کو ملنے کے لیے اترے نہیں چڑھے ہیں تو ثابت ہوا اللہ اوپر ہے یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارہ کا وطالہ اوپر ہے اس کے متعدد دلائل قرآنِ حکیم میں میں پہلے بھی عرد کر چکا ہوں اور العرش والوا رحمان عرش پر ہے آمل تم منف سما کیا اس ذات کے بارے میں بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں پر ہے یہ سب دلائل قرآنِ حکیم کے اور احادیث سے نبویہ کے دلارت کرتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے اگر میرا ماننی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اوپر بھی ماننا پڑے گا بخاری شریف کی حدیث ہے یمزل و رب النافیق السمائے دنیا ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے نازل ہوتا ہے نازل کون ہوتا ہے جو اوپر ہو جو نیچے ہو وہ چڑھتا ہے جو اوپر ہو وہ نازل ہوتا ہے یہ بھی دلیل ہے کہ ربیعۃ الجلال اوپر ہے نماز میں ہم کہتے ہیں سبحانہ ربی العلیٰ ہمارا رب وہ جو بلند ہے اعلیٰ ہے یہ بھی دلیل ہے اور بھی متعدد دلائل ہیں تو باہر صورت ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کہاں ہے اور یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے آپ توحید والے بن جاؤ شرک نہ کرو نمازیں پڑھو روزے رکھو حج خیرات کرو اگر آپ کا عقیدہ یہ نہیں کہ اللہ اوپر ہے آپ پھر ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ساتھی اپنی لونڈی کو لے کر آتا ہے اس کا ایمان چیک کر لیں میں نے اس کو آزاد کرنا ہے آپ نے دو سوال کیے ایک یہ اللہ کتنے ہیں نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود ہے نہیں اللہ کو مانتی ہو نہیں کلمہ سناؤ کوئی سوال ایسا نہیں کیا اس کا ایمان چیک کرنے کے لیے بلکہ سوال کیا آئین اللہ بطور رب کہاں ہے کہتی ہے آسمانوں پر فرمایا من آنا میں کون ہوں کہا انتا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں آتق حافہ انحاموں اس کو آزاد کر دو اس کے ایمان کی میں شہادت دیتا ہوں آج ہم نے اسی کو پریشانی کا سبب بنا لیا ہے ہمارے معاشرے میں جاؤ جا کر کے کسی کسی عالم سے کسی عام آدمی سے پوچھ لو پتہ نہیں کسی کو اس بات کا اگر معلوم ہے تو کوئی کہتا ہے ہر جگہ ہے ہر جائی ہے کوئی کہتا ہے اللہ حاضر ناظر ہے ہر جگہ ہے کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہیں بھی نہیں ہے لا لامکان ہے اسی میں پر نظم بنائی ہوئی ہے لا لامکان سے صدا ہوئی سوئے آسماں پھر چلے نبی بلا گلولا بکمایہ صلی اللہ علیہ صدا کہاں سے ہوئی لامکاں سے اللہ لامکاں ہے لامکاں کمانا اللہ ہے ہی نہیں اللہ کے ہی نہیں اور اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ جو عالم برزک ہے اسی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس پر ایمان لانا پڑتا ہے وہ ہمارے دماغ میں آنے والی بات نہیں لوجک اور عقل میں آنے والی بات نہیں بلکہ وہ صرف ماننے والی بات ہے اس پر یقین کرنا پڑتا ہے اس کا اعتقاد کرنا پڑتا ہے اس پر ایمان لانا پڑتا ہے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے یہ بات بھی ہمارے معاشرے میں خاص طور سے کراچی سے فتنا اٹھا ہے کہ جو عذاب ہوتا ہے وہ عالم برز میں کہیں اور ہوتا ہے یہ جو قمرے ہم بناتے ہیں ان میں عذاب نہیں ہوتا اور یاد رکھو فتنے ہمیشہ جہالت سے اٹھتے ہیں قرض فہمی سے اٹھتے ہیں ہماد آباد الحق عبدال جب حق نہیں ہوتا تو گمراہی ہی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں آپ اپنے گھر سے نکلے کہیں جا رہے ہیں ساتھی بھی جا رہے ہیں آپ اپنی سواری پر سوار ہیں اچانک آپ کی سواری ان بیلنس ہو گئی ڈر گئی آپ سواری سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور فرمایا یہ دو قبریں کس کی ہیں جی فرح فراہ کی ہیں فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے وہ ما یو ادب کوئی بہت بڑے بڑے جرموں کی وجہ سے نہیں ہو رہا چھوٹی چھوٹی سستیاں تھیں جن کا نتیجہ اتنا گھناؤنا نکلا ہے کہ آج ان کو بے چاروں مددگار وہاں کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکتا اور وہاں ان کو عذاب ہو رہا ہے اماں احدہ ہما فقان ایمشی ان میں سے ایک وہ چگلیاں کھایا کرتا تھا لگائی بجھائی کیا کرتا تھا ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر نہ کچھ لینا نہ دینا کوئی مصنحت مفاد نہیں بعض لوگ لگائی بجھائی کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے یہ لوگ دنیا کا فائدہ اٹھا کر کے آخرت برباد کرتے ہیں اور بعض لوگ صرف لذت زبان کی لذت حاصل کرنے کے لیے چگلیاں کھاتے ہیں ان کو نہ کو دنیا کا فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت کا فائدہ ادھر کی ادھر سنا دی اس کی ادھر سنا دی دونوں کو لڑا دیا پر میں اس وجہ سے اس کو اداب ہو رہا ہے وہ عمل آخرو فقانہ لا استنز ہو من بول ہی ایک روایت میں یہ ہے دوسرے میں لا استاثر و من بول ہی کہ وہ پیشاب خانے سے بچتا نہیں تھا کتنے لوگ کھڑے ہو کر روڈ پر پیشاب کر رہے ہوتے ہیں اور تقریباً نوے لوگوں کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے کپڑے ہیں مطلب یہ سارے کے سارے چاہتے ہیں کہ ان کو قبر میں عذاب دیا جائے کہا وہ پیشاب وغیرہ کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا اللہ اکبر ہمارے جو مروجہ لیٹرینوں میں پاٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ بھی کوئی بہت اچھے والے نہیں ہیں ان میں بھی چھینٹوں سے بچنا بہت مشکل ہے چونکہ معاملہ قبر کی تنگی کا ہے بے یار و مددگار اور بے چارگی کا ہے وہاں پر عذاب کا ہے اس لیے یہ میں بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ایسی ایک شکل بنانی چاہیے کہ آپ چھینٹوں سے بچ سکیں کوشش کریں کہ جب آپ پیشاب کریں تو پانی میں پیشاب گریں نل کھول دیں تاکہ آپ قبر کے عذاب سے بچ سکیں چھینٹیں واپس آ کر کے کپڑوں پر پڑ جاتے ہیں پاؤں پر پڑ جاتے ہیں اسی جگہ ادھر ادھر گرتے ہیں جس سے بات میں بدبو شروع ہو جاتی ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی بات فرمائے مائی واد دبا نفی کبیر کتنے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کو خطبے میں کرنے والی ہیں یہ چھوٹی بات فرمایا بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا چھوٹی بات کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ پیشاب سے بچتا نہیں تھا اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے اور دوسرے الفاظ ہیں پیشاب خانہ کرتے وقت اپنے آپ کو چھپاتا نہیں تھا اب کتنے لوگ چھپتے نہیں ہیں ایسا کام کرنے کے لیے کوئی ٹائر کے نیچے بیٹھا ہوا ہے کوئی سرے کھڑا ہے یہ بھی اللہ کے عذاب کو آواز دینے والی بات ہے اور ہمارے سندھ میں تو اکثر مساجد میں پیشاب والی جگہ پر دروازہ لگانے کا رواج ہی نہیں ہے سب ننگے بیٹھے ہوتے ہیں پر یہ پیشاب خانہ کرتے وقت لوگوں کی نظروں سے چھپتا نہیں تھا اس وجہ سے اس کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے تو میرے عزیز بھائی ان سب باتوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے تو ثابت ہوا یہ قبر جو ہم مٹی میں کھود کر بناتے ہیں اس میں عذاب ہو رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ڈر گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر والے کے عذاب کو انسان اور جنوں کے سوا سارے کے سارے لوگ سنتے ہیں سب کو پتہ چلتا ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کی چیحیں ان کی آہیں ان کی سسکیاں ان کی آوازیں لوگوں تک پہنچتی ہیں انسان اور جن ان تک نہیں پہنچتی ہیں یہ سن نہیں سکتے اللہ اکبر یہ رب ہے ایک آواز ہے جو کسی کو سنوا دیتا ہے کسی کو نہیں سنواتا ہے اور اگر ہمیں پتہ چل جائے کیا ہو رہا ہے تو ہم میتوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں تو اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے جو لوگ کہتے ہیں اس قبر میں نہیں ہو رہا وہ کیا کہتے ہیں دیکھو جی میں کے قصے میں صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا ایک آدمی تانبے کے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کو نوچ رہا ہے پوچھا یہ کون ہے تو کہا یہ وہ ہے جو لوگوں کی چگلیاں کھایا کرتا تھا لوگوں کی عزت کے ساتھ کھیلا کرتا تھا لوگوں کی خلاف باتیں کیا کرتا تھا آج یہ اپنے آپ کو نوچ رہا ہے چگلی کے بارے میں ربعۃ الجلال فرماتے ہیں کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے بھائی کا مردہ حالت میں گوشت کھاؤ تم اس کو ناپسند کرو گے جب تم یہ ناپسند کرتے ہو تو اس کی چوگلی کھانا، اس کی کی کھانا عزت کھانا یہ گویا اس کا گوشت کھانا ہے علی ہر مسلمان کی دوسرے پر تین چیزیں حرام ہیں مال ہوں ارد ہو مال ہو ارد ہو اس کا خون بھی حرام ہے اس کی عزت بھی حرام ہے اس کا مال بھی حرام ہے جب تینوں چیزوں کو حرام کیا ہے تو تو اس کی عزت کھاتا ہے گویا اس کا خون پیتا ہے گویا اس کا گوشت کھاتا ہے اور جب تو دنیا میں دوسروں کا گوشت کھاتا رہا ہے اب وہ اپنے گوشت کو نوچ نوچ کر پھینک رہا ہے یہ اس کی سزا ہے اس کے جرم کے بقدر سزا ہے ایک اور دیکھا فرمایا یہ منہ کو ہونٹوں کو ایک جہنم کی کینجی کے ساتھ کاٹا جاتا ہے پیچھے تک لے جایا جاتا ہے ایک طرف سے کاٹ دیا جب دوسری طرف کاٹنے لگتا ہے تو ادھر والا منہ درست ہو جاتا ہے پھر اس کو دوبارہ کاٹنا شروع کر دیا جاتا ہے پوچھا جبریل یہ کون ہے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو مولوی تھے مولوی تھے لوگوں کو بہت کچھ کہتے تھے خود نہیں کرتے تھے لوگوں کو بہت کچھ کہنا خود نہ کرنا یہ جرم ہے لیکن اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے جو اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض ہیں وہ لوگوں کو بتانا اور اس پر خود وہ فریض عائد ہے اس پر عمل نہ کرے تو یہ مجرم ہے لیکن جو اللہ نے فرض عائد نہیں کیے ہیں وہ کسی کو بتائے جا سکتے ہیں خود نہ بھی کرے تو اس کو کوئی سزا نہیں ہو میں کہتا ہوں لوگوں صدقہ کیا کرو خود نہیں کر پاتا میں کہتا ہوں نفلی روزے رکھا کرو اگر وہ نفلی روزے میں خود نہیں رکھتا تو میں مجرم نہیں ہوں اللہ کی شریعت آپ تک پہنچا رہا ہوں لیکن اگر میں کہوں فجر کی نماز پڑھا کرو اور خود نہ پڑھوں تو پھر میں مجرم بنوں گا فرمایا یہ وہ مولوی لوگ ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے لوگوں کو برائی سے منع کرتے تھے اور خود وہی کام کیا کرتے تھے جس سے وہ منع کرتے تھے وہ کام نہیں کرتے تھے جس کا لوگوں کو حکم دیتے تھے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایزا امر تو شیفمن تم جب میں کسی نیکی کا حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطالعہ کیا کرو وحدہ نہی تو کمان شعی فنتا ہوں اور جب میں منع کرتا ہوں تو بعض آ جایا کرو یہ نہیں کہا کہ طاقت کے مطابق بعض آ جایا کرو دوبارہ سمجھو کہا جب میں نیکی کا حکم دیتا ہوں تو جتنی طاقت ہے اتنی نیکی کرو فتح اللہ مستطا تم فاتو میں ہو مستفا تم واحدہ تو کمان شی ان فنتا ہوں اور جب میں منع کرتا ہوں تو بعض آ جایا کرو اس میں نہیں کہا طاقت کے مطابق بعض آ جایا کتنے لوگوں کو ہم کہتے ہیں لوگوں داڑیاں چھیننا بعد آ جاؤ مسلمانوں جیسی شکل بناؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بناؤ وہ کہتے ہیں جی آپ دعا کریں آپ دعا کریں اللہ توفیق دے گا حالانکہ یہ وہ چیز ہے جس سے منع کیا ہے تو منع والے کے بارے میں طاقت کا سوال نہیں ہے بلکہ کہا جس سے میں منع کر دوں اس سے بعد آ جایا کروں یہ بعد آ جائے تو وہ خود ہی آ جائے گی کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو ایک بار قبر اس کو ضرور دباتی ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں آپس میں ایسے ہو جاتی ہیں جیسے انگلیوں میں انگلیاں چلی جاتی ہیں اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتی ہے فیاتی ہی ملا کان دو فرشتے آ کر کے اس کو اٹھاتے ہیں بٹھاتے ہیں فی و آد و نبی تعبود میں ہے اس کی روح واپس کر دی جاتی ہے روح واپس کر دی گئی اس کو اٹھا دیا گیا پوچھا جاتا ہے ما دینوں کا تیرا دین کیا تھا مبوں کا تیرا رب کون سا تھا جو نیک آدمی ہے وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے دین میرا اسلام ہے ما حاضر رج بو صفی کم وہ بندہ جو تمہارے طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا وہ کون ہے وہ کہتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اوپر سے آواز آتی ہے ان صدق کا میرا بندہ سچ کہتا ہے او لہو من الجنہ اس کے لیے جنت کا بچھونا بچا دو وفتہ لہو بابن جنا اس کے لیے جنت کے دروازہ کھول دو فیاتی ہی میں روحانا اس کو جنت کی خوشبو بھی آتی ہے ٹھنڈی ہوائیں بھی آتی ہیں وہی قبر ہی متبصر ہی اس کی قبر کو اتنا کھول دیا جاتا ہے جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اللہ ہمیں ان میں سے کر دے اب آپ مجھے بتائیں بات لاجک میں آنے والی ہے سمجھ آتی ہے ارب لوگ جو قبر بناتے ہیں اس میں بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہوتی صرف لیٹنے کی ہوتی ہے کہا اس کو بٹھایا جاتا ہے پھر حد نگاہ تک قبر کو کھول دیا جاتا ہے یہاں تو قبریں کئی کئی منزلہ ہیں کوئی گنجائش نہیں کھولنے کی کیسے کھول دیا جاتا ہے اس کی روح واپس لٹائی جاتی ہے بالکل سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے ایمان بالغیب کی بات ہے جس طریقے سے ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے ایک نبی کو بھیجا اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اللہ کی طرف سے وہی آتی تھی اسی طرح ہمیں یہ بھی ماننا ہے کہ اسی قبر میں یہ سارے سوال جواب ہوتے ہیں اور اسی قبر میں جزا و سزا ہوتی ہے دوسرا آدمی اس کو بٹھایا جاتا ہے ہاں بھائی سنا تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے ہا, ہا لا لادری مجھے کچھ پتا نہیں تیرا رسول کون ہے تیرا دین کیا ہے کوئی جواب نہیں کہتا ہے سمے تن ناسا یقول نا تو لوگ کوئی لفظ بولا کرتے تھے میں بھی بول دیا کرتا تھا اب مجھے وہ یاد نہیں آ رہے وہ کیا لفظ جب یہ ساری باتیں لوجیکل نہیں سمجھ میں آنے والی نہیں تو اگر آپ اندر کوئی ریکارڈنگ سسٹم لگا دیں کہ وہ ہر وقت سوالوں کے جواب بولتا رہے تاکہ جب بھی اس کو پوچھا جائے وہ اس سے سن کر جواب دے دیں یا کور پر کھڑے ہو کر اس کو جواب بتانا شروع کر دیں جیسے ایک مولوی صاحب بتاتے ہیں یہ سب باتیں چونکہ عقل کے خلاف ہیں ایمان سے تعلق رکھتی ہیں اس لیے ان کو دنیاوی حساب سے نہیں کیا جا سکتا ہاں ہاں لادری مجھے کچھ معلوم نہیں سمے تو نہ صحیح میں نے لوگوں کو سنا تھا وہ کچھ کہتے تھے میں بھی کہہ دیا کرتا تھا دسیوں کیس آتے ہیں ایک مہینے میں جی وہ میں نے وہ میں نے غصے میں طلاق دے دی اچھا طلاق دے دی اب کیا مسئلہ ہے دے دی تو دے دی کہتے ہیں نہیں اب سلو کرنا چاہتا ہوں اچھا یہ بتا کے تیرا طریقہ کیا ہے کیسے نماز پڑھتے ہو کیا دین ہے تیرا صرف لڑکی بسانے والی حدیث ماننا چاہتے ہو یا باقی بھی ماننا چاہتے ہو لڑکی با... بسانے والی حدیث ہی ماننی ہے یا نبی علیہ السلۃ السلام کی ساری حدیثیں ماننی ہیں کیسے نماز پڑھتے ہو کیا طریقہ ہے تیرا کیا عقیدہ ہے تیرا تو صاف صاف کہتے ہیں سمے تنہا سے یقول نہ پھکل تو بس مجھے تو پتا کچھ نہیں میں تو کچھ وہ نہیں جانتا بس لوگ کرتے ہیں تو میں بھی کرتا چلا جاتا یہی قبر میں جا کر یہی بات کرے گا اس کو معلوم نہیں اس کا دین کیا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا اگر خوش قسمت ہوا تو مسجد میں چلا گیا الٹی سیدھی حرکتیں کر کے واپس آ گیا نہ اس کو دین کا پتہ اللہ اس کے رسول کا پتہ نہ نماز کا معلوم ہے کچھ معلوم نہیں بس جی میں تو لوگوں کو دیکھتا ہوں تو کر لیتا ہوں مجھے تو کچھ دین کا پتہ نہیں اور رہا دنیا کا تو بندے بیچ کھاتا ہے دکان پر لوگوں کی جیبیں کاٹ لیتا ہے باتوں باتوں میں دل موہ لیتا ہے کون ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہو پھر سودا لے کر نہ جائے اور دین کے بارے میں بالکل نکما نہ تیری دنیا تیرے پچاس سال کام آئے گی اور دین تیرا پچاس ہزار سال کام آئے گا اور اس کے بعد جنت میں بھی کام آئے گا دین اللہ تعالی کو بہت عزیز ہے بہت عزیز ہے فرما وقات الوم تعلیٰ فتنا وہ یقون دین و کلّہ اس وقت تک لوگوں کی گردنیں کاٹتے چلے جاؤ جب تک سارے کا سارا دین میرے رب کا نہیں ہو جاتا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے پیارے حبیب علی علیہ السلۃ السلام آپ جہاد پر مت جانا میرا دین غالب ہوتا ہے ہو نہیں ہوتا نہ ہو میں خود دیکھ لوں گا آپ بہت قیمتی شخصیت ہیں آپ کی ہتھیلیاں بڑی نرم گداز ہیں آپ کا پسینہ بڑا خوشبو والا ہے آپ کے گیسو مبارک اتنے بابرکت ہیں جس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے آپ کے چہرے کا آپ مت جانا کہیں خراش آ جائے گی تیرے پر میرا دین قربان ہے یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا فقات الفی صبیر اللہۃ اللہ نب سکھ اے نبی میرے دین پر میرا حبیب بھی قربان ہے علیہ السّلام اب ساری کائنات سے زیادہ شان والا محمد مصطفیٰ علیہ السلۃۃ السلام کو مانتے ہو نا اللہ کا دین ایسی چیز ہے اس پر انہوں نے بھی اپنا خون پیش کیا تھا وہ اللہ کا دین کتنی عظیم چیز ہے جس کو تم یہ کہتے ہو کہ مجھے کچھ پتا نہیں اللہ کا دین کیا ہے اپنے گھروں میں ہلکے بناؤ کتاب و سنت کا ترجمہ پڑھو اپنی دکان پر شروع کرو اللہ کے دین کو سیکھو ساری دنیا میں بڑے بڑے کام کرتے ہو بڑی بڑی سوسائٹیاں چلاتے ہو بڑے بڑے پروجیکٹ چلاتے ہو اور جناب کوئی چیمبر آف کامرس کا صدر بن جاتا ہے کوئی اسمبلی کا صدر بن جاتا ہے دنیا میں تو بڑے تیز ہو اور دین کے معاملے میں کیا بڑے کیا چھوٹے کیا بڑے لکھے کیا جاہل سارے ناک میں نکیل ڈال کر مولوی کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں لے جا ہمیں جدت جانا ہے اپنی عقل کا سوئچ آف کر دیتے ہیں اپنے دماغ کو موف کر دیتے ہیں یہ جو کہے گا وہ سب ٹھیک ہے مجھے کچھ پتہ نہیں میرا دین کیا ہے یہی بات جا کر قبر میں کرے گا مجھے کچھ پتہ نہیں میرا دین کیا ہے تو میرے عزیز بھائیوں پھر اعلان ہوتا ہے ان کا عبدی میرے بندے نے جھوٹ بولا ہے اس کے لیے جہنم کی طرف کھڑکی کھول دو اس کے لیے جہنم کا بچھانہ بچا دو اللہ اکبر پھر جہنم کی پیپ اور اس کا دھواں اور اس کی لو اس کی طرف آتی ہے اور اس کو تنگ کیا جاتا ہے قبر کو اس کے لیے تنگ کر دیا جاتا ہے اور اس کو مختلف قسم کے عذاب دیے جاتے ہیں یہ فرمان ہے میرے مصطفیٰ صلاحت السلام کا جو قبر کے عذاب کا انکار کرتا ہے حقیقت میں وہ سنت کا منکر ہے قبر کے عذاب کا منکر نہیں ہے مرنے سے رہ کر جی اٹھنے تک کے اس پیریڈ کو عالم برزخ کہتے ہیں اسی عالم برزخ میں آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کے اس کے ہونڈوں کو کاٹا جا رہا اسی میں دیکھا کہ وہ اپنے ناخنوں کے ساتھ جسم کو چھیل رہا ہے اسی میں دیکھا کہ خون کی نہر میں نہا رہا ہے جب نکلنے لگتا ہے تو اس کو پتھر مارے جاتے ہیں اسی میں دیکھا کہ کچھ عورتیں اور مرد ننگے ایک تنور میں ہے آگ ان کو کبھی اوپر لے جاتی ہے کبھی نیچے لے جاتی ہے یہ بدکار لوگ ہیں جو حلال کا راستہ چھوڑ کر حرام کاریاں کیا کرتے تھے تو وہ نمونے عالم برزخ کے ان کا بھی کوئی انکار نہیں انسان کی روح یا اعلیٰ میں ہوتی ہے یا سجین میں ہوتی ہے وہاں اس کو جدا و صدا دی جاتی ہے جن لوگوں کو قبر نصیب نہیں ہوتی میرا رب قادر ہے کہ ان کے ذرے ذرے کے ساتھ روح کا تعلق قائم کر کے ان کو سزا دے دے اور میرا رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ روح کو الگ عذاب دے دے ان کے ذرات کو الگ عذاب دے دے اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں کوئی کہتا ہے جی چونکہ اس کو قبر نہیں ملتی تو پھر عذاب اللہ کیسے دے سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کہنے والی بات ہے اللہ تعالیٰ کو کمزور کہنے والی بات ہے نا باللہ و بلا کا اللہ تبارہ کا مطالعہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ جیسے چاہے سزا دے دے جب ہمارے نبی نے فرما دیا تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اعمال کو سیدھا کیا جائے نہ کہ قبر کے عذاب کا انکار کیا جائے تو اللہ تبارہ کا مطالعہ جو میں نے عرض کیا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے رب الجلال اپنے اخلاق اور کردار اور اعمال میں عقائد میں ستھرائی پیدا کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم ان مواقعوں پر بڑے پروٹوکول کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ قبر میں سے بھی گزر جائیں حشر میں سے بھی گزر جائیں اور اللہ اپنی جنتوں کا وارث بنا دے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کا ساتھ نصیب فرمائے اور ان جیسے کام کرنے کی توفیق دے اور ماہ ن